السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا لكم إن الحمد لله الحمد لله نقمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها كل مقدسة بدعة كل بدعة غلالة كل غلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَطْوَابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْقُرُوبِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أشد منهم برشا فنقبوا في البلاد هل من مخيص إن في ذلك لنكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال الله تعالى وتعالى في مقام الآخر زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس ليزيقهم اکثر شرفی گنج بخش فیضالم ہے فقط ذاتے اللہ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 جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادیں اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کو شاہ اللہ لی واحد الحاطمہ اللہ رب اصحاب المستم حمد صناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار صلات و سلام نبی کانات رحمت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئم محدثین اولیاء رحمان المجاہدین السلام رحم اللہ مجمعین پر اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اکیسواں پارہ سورت روم اور اس کی آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد فرماتے ہیں زہرل فساد فل فل بر بہ فساد برپا ہو گیا خشکی اور سمندروں میں پورے کراز کے اوپر فساد برپا ہو گیا اس کی وجہ کیا بیما کا سبب اید دن لوگوں کے اپنے عملوں کی کمائی ہے فساد کیوں برپا ہوا لیوزی کا ہوں بدلدی تاکہ انہوں نے جو عمل کیے ان عملوں کا ان کو مزہ چکھائے ان کا وبال ان کو پہنچائے ایلرائز سے کیا ہوگا فرمایا لال یار جی ہوں تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹیں اپنے رب کی طرف آئیں ہوئے زمین پر فساد سب سے بڑا کون سا ہے فرمایا کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیں سیرو فل ارض ذرا زمین میں چلو پھرو دیکھو انجوائے کے لیے نہیں بلکہ فنزروں کا فتان آصیبات اللہ علی مقابل دیکھو کہ ان سے پہلی قوموں کا حشر کیا ہوا انجام کیا ہوا بڑے و مدن کی مالک بڑے بڑے ڈیل ڈول کاٹ والے بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ماہر بڑے بڑے دماغوں والے بڑے بڑے علم والے بڑے بڑے تکبر و غرور سے بھرے ہوئے دماغ کا نا اکثر ہوں مشرقی ان کی اکثریت شرک کرنے والوں کی شرک سب سے بڑا کائنات کے اندر فساد ہے اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ اکبر شرک کرنا گویا کہ رب کو کمزور ماننا کہ اکیلا تو وہ رب کام نہیں کر سکتا اس کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پارڈر بنانا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی شریک بنانا پڑتا ہے جب یہ عقیدہ اور نظریہ آئے گا فرمایا اس سے کائنات میں فساد برپا ہوگا باقی جتنے فساد ہیں وہ اس شرک کے ماتحت ہیں شرک کے نیچے ہیں لیکن سب سے بڑا فساد اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے آج بھائیوں دوستوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ سو بتیس سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآم جی فرقان حمید میں یہ صورت روم نازل کر کے اس میں یہ فساد کی بارے میں نشاندہی کی اس وقت بھی فساد برپا تھا ایک فارس کی مجوسی سلطنت تھی اور ایک روم کی سلیمی سلطنت تھی ان دونوں کی جنگیں تھیں اور ان دونوں کی جنگوں نے پورے کرے عرض کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا لوگ اللہ اکبر ظلم ستم سہ سہ کے ظالم ظلم کر کے مظلوم ظلم سہ کے اللہ اکبر انتہا درجے کی بستیوں تک پہنچ چکے تھے آج دیکھتے ہیں آج بھی وہی حالت ہے قومیں قوموں پر چڑھ دوڑی ہے کہیں ڈرون حملے ہیں کہیں برما کے مسلمانوں پر ظلم ہے کہیں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہے کہیں پر یعنی سب سے سستا خون اس وقت اگر کرز پر ہے تو مسلمان کا ہے کون سی وہ جگہ اور کون سا وہ علاقہ اور کون سا وہ ادارہ اور محکمہ ہے کہ جہاں پر مسلمان پر ظلم نہ ہو رہا ہو پھر خاندان خاندان سے لڑ رہے ہیں برادریاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اکبر ان کے مقابلے بازی ہے فرد گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ایک دوسرے کے ساتھ ہر آدمی اپنی مرضی پر دلا ہوا ہے دوسرے سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے ساس کہتی ہے بہو نے ظلم کیا بہو کہتی ہے ساس نے ظلم کیا بیٹا کہتا ہے باپ ظلم کر کے میرا اللہ حق پر مجھے مال نہیں دیتا باپ کہتا ہے بیٹا ظلم کر کے مجھ سے ہتھیار کے لے گیا ررز کے یہ ایک چھوٹی سی اکائی کی میں نے نشاندہی کی ہے پوری کائنات کے اندر ہر جگہ پر فساد ہی فساد ہے اللہ یہ کہ اللہ نے کسی کو محفوظ رکھا اس فساد کی وجہ کیا ہے ڈبے ذوجلال فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ فساد تمہارے عملوں کی کمائی ہے دماغ کا سبق آئی دنس جیسے تمہارے کرتوت ہیں انہی کا لیت اللہ رب قزا تمہیں اس کا پھر مزہ چکھا رہا ہے لیت بعض الزی عاملو جو عمل انہوں نے کیے ان کے بعض ابھی ساری کی سزا نہیں مل رہی بعض کی مل رہی ہے بازلزی عاملو بعض ان کے امال کی سزا مل رہی ہے سب کی ابھی ملتی تو وہ تو مالک فرماتا ہے اگر وہ زمین پر لوگوں کو گناہوں پر پکڑنا شروع کروں کائنات میں ایک بھی کرز کے اوپر شخص سانس لینے والا جیتا نہ رہے یہ تو بعض عملوں کی سزا دے رہا ہے کیوں اس کی وجہ یر جرون تاکہ اپنے رب کی طرف پلٹے ہم نے کہا نہیں یہ مسئلہ تو میں حل کر لوں گا یہ مسئلہ تو فلاں حل کر لے گا میری فلاں پسندیدہ پارٹی حل کر لے گی فلاں ملک حل کر لے گا یہ مسئلہ پینٹاگان حل کر دے گا یہ امریکہ حل کر دے گا یہ یوروپی یونین حل کر دے گی یہ فلاں ملک چائنا ہمارا مسئلہ حل کر دے گا ساری دنیا میں دھکے کھاتے پھریں گے لیکن جہاں پلٹنا ہے لال لہم اس رب سے مسئلہ حل نہیں کروانا انسان کیوں اس کے اوپر آ گیا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ عملوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں جب دل سخت ہوتا ہے تو یہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے یہ کہتا ہے میرا عہدہ میرا مرتبہ میری ڈگری میرے گیٹس میری صلاحیتیں میرے تعلقات اللہ اکبر میرے اختیارات میری پاور میں میں ہوں میری مرضی میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اللہ حکبر یہ ہیرو بننا چاہتا ہے یہ اپنی مرضی کا مالک بننا چاہتا ہے مرضی آئی گاڑی رکھوں مرضی آئی نہ رکھوں مرضی آئی عورت کہتی پردہ کروں مرضی آئی نہ کروں مرضی آئے نماز پڑھوں مرضی آئے نہ پڑھوں کون ہے مجھے روکنے والا مرضی آئے روزہ رکھوں نہ رکھوں مرضی آئے حج فرض ہے کروں یا نہ کروں کون ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا میری مرضی حرام کام کروں نہ کروں سو چھوڑوں نہ چھوڑوں آپ کون ہوتے ہمیں روکنے والے کیا یہ تکبر ہے کہ نہیں موڈ کا شکار ہیں ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں مرضی آئے گی تو میں یہ کام کروں گا مرضی نہیں ہے تو میں بھی یہ کام نہیں کروں گا جب ہر آدمی اپنی مرضی پر تل جائے اللہ ماشاءاللہ ہر آدمی اپنی مرضی کرنے لگ جائے اللہ پر پھر فساد برپا ہوگا صرف ایک دس منٹ کے لیے روڈ پر اپنی مرضی سے لوگوں کو ٹریفک چلانے کا اختیار دے دیں کوئی پچھلا ویل اٹھائے گا کوئی اگلا ویل اٹھائے گا کوئی کہے گا میں ترچا چلوں گا کوئی کہے گا میں الٹا چلوں گا کوئی کہے گا میں سیدھا چلوں گا کوئی کہے گا میری مرضی میں جس اسپیڈ سے جاؤں کوئی کہے گا میری مرضی جس اسپیڈ سے میں بریک لگاؤں اللہ حد پر دس منٹ میں نظام درم برم ہو جائے گا رب کہتا ہے انسان تو دنیا میں اپنی مرضی کرنے نہیں آیا میں نے تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے عبادت بندگی آج سی انکساری رب کے سامنے زیرو ہو کر رہے ہیں. رب کے سامنے زیرو ہو جا سرنڈر ہو جا سر تسلیم ہم کر دے جھک جاؤ سب کے سامنے اس کے سامنے اکڑنا زیرو ہو کر رہا ہے کے سامنے رب کے سامنے سب کے سامنے بھی شد ہیرو بن لیکن رب کے سامنے زیرو ہو اس کے سامنے ہیو نہ بان. کیوں انسان نے کہا نہ میں میرا عہدہ مرتبہ میری ڈگری میرے تعلقات میرا اللہ اکبر یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر اس نے جب اپنے آپ کو اللہ اکبر رب کے سامنے زیرو کرنا چھوڑ دیا تو یہ بھول گیا رب آخر زیرو کر کے چھوڑتا ہے ریاضی میں جتنا بڑے سے بڑا عدد ہو اس کو جب زیرو سے ضرب دیں زیرو ہو جاتا کروڑ زیرو زیرو جواب زیرو ایک لاکھ زرب زیرو جواب زیرو اللہ اکبر ایک ہرب زرب زیرو جواب زیرو اللہ اکبر صرف زرب لگنے کی دیر ہے زیرو کی ہم بھی زربوں کے چکر میں پڑے ہیں نا ملٹی پلائی ہو جائے دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح بڑھتا جائے ہمارا بینک بیلنس بڑھتا جائے ہمارے عہدے بڑھتے جائیں ہمارا مال بڑھتا جائے ہمارا رسک بڑھتا جائے ہمارا یہ ہم بھی ملٹیپلائی کے چکر میں ہیں اور رب بھی فرماتا ہے دیکھ لے پھر ایک زرب اللہ حد پر لگتی ہے عہدوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے ایک زرب موت کی لگتی ہے بندہ زیرو ہو گیا ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے یہ ڈگریاں ایک زرب موت کی لگی زیرو ہو گیا اللہ اکبر یہ میرے پاور میرے اختیارات میرا یہ کچھ اتنا کروڑوں کا اربوں کا پھیلا ہوا کاروبار ایک موت کی ضرب لگتی ہے انسان زیرو ہو جاتا رب تو زیرو کر کے چھوڑتا ہے تو ویسے اگر رب کے سامنے زیرو ہو جاتا اللہ اکبر قیامت کو تو ہیرو ہوتا قیامت جنت میں تو ہیرو بنتا اللہ حق پر تو رب دکھاتا ہے دنیا کے اندر زیرو ہو کر رہا ہے اپنے رب کے سامنے اگر اکڑے گا تو دیکھ لے پھر ضرب لگے گی زیرو کی اور پھر تو زیرو ہی ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا تیرا لیکن انسان یہ بات سمجھ آ جائے جب کہ میں نے رب کے سامنے زیرو ہونا ہے اس کے سامنے بڑا نہیں بننا بڑائی اس کی ماننی ہے اسی اس کی بڑائی کو یاد کرانے کے لیے دن میں پانچ دفعہ اللہ ہوٹ پر کی صدا بلند ہوتی ہے آزان کی کہ اللہ بڑا ہے تو بڑا نہیں ہے تیرا آ ہوگا ڈگری کہاں تک بھاگے گا انسان ان کے پیچھے بھاگ بھاگ نہ فرمانے میں بھاگ اللہ دنیا میں دکھا دیں وہ ایک انسان کوئی ایک انسان ایسا دکھا دیں جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر دنیا کو پا کر نہ رب کی نہ فرمانیاں کر کے بغاوتیں کر کر کے اس نے سکون پایا دل کے اطمینان پائے تو ایک بندہ تو دکھا دیں مال کو آزما کر دیکھ لیا اطمینان مل گیا عہدے آزما کر دیکھ لے اطمینان مل گیا آگے فوج پیچھے فوج دائیں فوج بائیں فوج چھتوں پر فوج ہیلی کاپٹر میں فوج ہائے گولی نہ جائے ہائے راکڑ نہ جائے ہائے حملہ نہ ہو جائے ہائے خود کو دھماکہ نہ ہو جائے کہاں اطمینان پیسے میں اطمینان ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر پیسے میں اطمینان ہوتا تو بڑے بڑے زردار جو ہیں وہ چھک کر نہ بیٹھتے ہائے موت نہ جائے مال چھین نہ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر پیسے میں اطمینان ہوتا پھر سکون حاصل کرنے کے لیے وسکی کیوں پیتے ہم بھلانے کے لیے اللہ حق پر پھر موسیقی کو روح کی غذا جو سمجھتے ان چیزوں میں اطمینان ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی حالانکہ اطمینان کس میں ہے اللہ بکر اللہ حتم ان اللہ کی یاد میں اللہ کے قرآن میں اس کے حکموں کی فرما برداری میں دل کا اطمینان اس کے علاوہ دنیا کو اطمینان نہیں مل سکتا تو انسان رب کے سامنے زیرو ہو کر رہے گا تو فائدہ رہے گا اکڑے گا اس کے سامنے رب ضرب لگا کر ایک زیرو کر دے گا اس کو اللہ اکبر زیرو کی ضرب لگائے گا موب کی ضرب لگائے گا اس کو زیرو کر کے رکھے گا تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ اللہ یرجعون پلٹے اپنے رب کی طرف پلٹے اپنے رب کی طرف اس رب کے سامنے زیرو ہو جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ہیرو بنائے گا اللہ اکبر سب سے پہلا کام کیا ہے شرک کو چھوڑنا فرمایا شرک کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئی شرک ہی سب سے بڑا روح زمین کا فساد ہے جب یہ شرک چھوڑ دے گا اللہ ہر گزرت کی مان لے گا اللہ تبارک و تعالی مہربانی کر دے گا. اللہ اس کا طریقہ کیا ہے اللہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں اللہ حق پر تیرے سامنے زیرو ہونا چاہتا ہوں لیکن اب تک جو میں نے غلطیاں کی اس کا کیا بنے گا اب تک جو میرے گناہ ہیں اب تک جو میری بغاوتیں ہیں میں تو چالیس سال تیرے نافرمانیاں کرتا رہا میں تو پچاس سال اکڑتا رہا ساٹھ سال بغاوتیں کرتا رہا اسی سال نمکرامیا کرتا رہا اللہ اس کا کیا بنے گا اللہ اکبر اب رب کو منانے لگا ہے اللہ اکبر رب کی طرف سے آواز آتی ہے چوبیسواں پا رہا ہے سورج عمر اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر آیت نمبر ترپن ہے کل اے میرے محبوب صلی اللہ آپ ہی لوگوں کو فرما دیں آپ ہی بتا دیں یا عبادی اللہ اے میرے بندو یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو میرا بندہ جب کہے گورنر کے امریکہ کہے میرا بندہ آ رہا ہے ذرا خیال کرنا سعودیہ کا بادشاہ کہے میرا بندہ آ رہا ہے ذرا خیال کرنا اچھا ہم کا بندہ آ رہا ہے تو رب جس کے بارے میں فرمائے یا عبادی آئے میرے بندوں لگتا ہے کہ آگے تسکرا کو رب کے خاص مقرب بندوں کا ہوگا کہ جو عالم دین ہوں جو متقی ہوں جو پرہیزگار ہوں نمازی ہوں حاجی ہوں تاجد گزار ہوں اللہ اقبا صدہ خراد کرنے والے ہوں مجاہدین ہوں شہداء ہوں صالحین ہوں انبیاء ہوں اللہ صدیقین ہوں شاید ان کا تذکرہ ہوگا یا عبادی ہی چونکہ اللہ کے بندے تو وہی ہیں لیکن حیران رہ گئے یہاں کل آگے الفاظ پڑھ کے جب رب ذلزلان فرما الزین اسرف والا انکسی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے حرت کی بات کہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ اکبر یہ تو رب کے باغی ہیں یہ تو رب کے نا ہیں رب کی نفار بغاوت میں زندگی بسر کی انہوں نے رب ان کو فرما رہا ہے میرے بندوں مجرم کو آج کون دنیا کے اندر اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے پولیس دس چھتر مارتی ہے آٹھ گالیاں دیتی ہے پھر کہتے ہیں چالا گیلا کا مجرم سے اچھا رویہ نا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مجرم کو ملزم کو بدماش کو کوئی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا اس کو احترام نہیں دیتا دل میں اس کی عزت نہیں کرتا محلہ ہو چاہے قالونی ہو کہیں بھی ہو اس کو احترام نہیں ملتا لیکن ماں ماں جو اپنی اولاد پر بڑی شفقت کرنے والی پردے ڈالنے والی لیکن وہ ماں بھی آخر کیا کہتی ہے اللہ اکبر ماں کہتی ہے جب بیٹا نافرمانی کرتا ہے ایک دفعہ کی چپ کر گئی دوسری دفعہ کی پھر بول پڑی تیسری دفعہ کی اب تو جھولیاں اٹھا کر بدوائیں دیتی ہے سب سے پہلے کہتی ہے میں تیری ماں نہیں تو میرا بیٹا میں تیری ماں نہیں تو میرا بیٹا نہیں سب سے پہلے یہ تعلق توڑ رہی ہے باپ کہتا ہے تو میرا نقصہ ہی نہیں ہے سارے بچے آئے لیکن جیسے یہ نافرمان فرمان بیٹا فوکس تم تو شکل غائب کرو تو تا ہے بھوڑا چٹکرما کیا کیا الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں کرتے میں تو تیری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا اللہ اکبر اس کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے قربان جائیں اس ربز الجلال کے اللہ اکبر مان ناراض ہو جائے ہم جا کر منائیں گے ماں ہی کبھی کہے گی بیٹا آ مجھے بنا باپ ناراض ہو گیا بیٹا جا کر منائے گا کلے کر کرے گا تھا ناراض ہو جائے گورنر ناراض ہو جائے نائب والے ناراض ہو جائیں اللہ اکبر آرمی چیف ناراض ہو جائے اللہ اکبر امریکہ ناراض ہو جائے اتنے مقدمے ڈال دو اس کے کھاتے میں اتنی دف دفیں ڈال دو یہ اس میں پھنسا دو اس میں یہ چون لڑائی ہے نا جی جب دشمنی ہے تو دشمنی نہیں ڈالنی ہے کبھی نہیں کہیں گے آؤ ہمیں مناؤ قربان جاؤ سربے سر چل کے جو مالک کے کائنات پر ماتم یا ابادی ہو میرے بندے آم سے منا ہونا کائنات میں کوئی ایک بندہ دکھا دے جو ناراض ہو کسی سے اور وہ کہے آم اسے منا آؤنا ماننے کو تیار ہو آم اس سے سنا کرنا سنا کرنے کو تیار ہو را فرما میرے بندو او میرے گناہ گار بندو میرے باغی بندو نمک حرام بندو میری نا فرمانیاں کرنے والے بندو آ میرے بندو اللہ میرے رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر میں کوئی دنیا کے لو انسانوں کی طرح چھوڑا ہوں کہ ضرور سزا دے کر ہی رہوں گا تمہیں لاہ تک نہ تمر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یا پھر جنوب بے شک اللہ تیرے سارے گنا معاف کر تو آیا مجھے منا خود بلا رہا تیر کیا رہا یہاں بات ہی اس نے تعلق نہیں توڑا ماں نے کہہ دیا تو میرا بیٹا نہیں میں تیری ماں نے باپ نے کہہ دیا تو میرا نسفہ نہیں دوست کہتا ہے تیری میری کٹی آج سے دوست کی ختم افسر کہتا ہے نوکری سے چلا جا اللہ اکبر دو ہزار روپئے مہینہ دیا اللہ اکبر چائے کی پیاری ایک دفعہ نہیں چل نکل جا چائے کی پیالی نہیں دے سکا تو یہ جھاڑو نہیں دے سکا میرا کہنا نہیں مان سکا ایک نو فرمانی پر اس کو نوکری سے نکال دے اور اب پچاس سال سے ہمیں اللہ اکبر پر بھی دیتا چلا جا رہا ہے پھر بھی کہے یا بات یو میرے بندے ہے تو میرا غیر نہیں ہے اس سے بڑھ کر ہے اس کا کسی کا کام آپ بڑا حوصلہ ہے ہمارے پروردگار کا بڑا حوصلہ ہے ہمارے رب کا اللہ اصرفوا سرف علام اتنے گناگار گنا کار کر کے اللہ ابن آدم زمین سے آسمان تک ساری فضا خلا گناہوں سے بھر دے اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا رب چاہے تیرے سارے گناہ معاف کر دے بلکہ سورت فرقان کی ستر نمبر آیت میں فرمایا اللہ منتابا وامن عوامی کا سیاد حسنات اللہ اکبر اگر توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے توبہ کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے رب فرماتا میں تیرے گناہ نیکی میں تبدیل کر لوں اس نے چوری کی اللہ نیکی بنا کر لکھے اس نے زنا کی اللہ نیکی بنا کر لکھے اس نے شراب کی اللہ نیکی بنا کر لکھے شرط لے آئے افالو آئندہ پھر وہ کام نہ کرے کتنے گناہ ہوں گے تیرے زمین سے آسمان تک اللہ اکبر اے اللہ کتنی زندگی چاہیے اتنے گناہ کرتے ہوئے اللہ اکبر اور گناہ گنا کی لسٹ اگر تیار کریں کیا اتنے گناہ ہوں گے تو آسمان تک پہنچ جائے کتنا فاصلہ آسمان زمین کے درمیان کا رب فرماتا ہے اگر تو اپنے دل کے چاؤ نکال کر اتنے گناہ کر بھی لے لیکن اگر مجھ سے معافی مانگ لے اللہ اکبر آئند تھا وہ گنا کرنے کا تیار نہ کر اللہ ارادہ نہ کر آئندہ وہ گناہ چھوڑ دے تو میں چاہوں تیرے سارے گناہ ہم نے کیوں میں تبدیل کروں کیونکہ فَإنَّ اللَّهَ, ان اللَّهَ یکفر جنوب جمیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا ان نولفور الرَّحِيمُ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا آؤ حرام ان آنکھوں سے حرام دیکھا حرام کی لذتیں چکھیں اب ذرا آنکھیں جھکانے کی لذت بھی چک لے اللہ اکبر ان کانوں سے گانے سنے لگو باتیں سنی ان کی لذت اٹھائی اب ذرا قرآن کی لذت بھی سن لے اس زبان سے گانے گائے گالیاں دیں لف یاد زبان سے نکالے ذرا اللہ کے ذکر کی لذت بھی حاصل کر کے دے دے, دے رات کی تنہائی میں اللہ پر کیبلوں پر نیٹ پر کمپیوٹر پر تو عیاشیوں مستیوں میں مست رہا افزرا رات کی تاریخیوں میں رات کے سامنے مسلح بچھا کر رونے کی لذت بھی چکر دیکھے لیکن اگر ان آنکھوں سے ان آنکھوں کو حرام سے نہیں روکا پھر اللہ تجھے جنت میں اپنا دیدار کیوں کروائے پہلے آنکھوں کو تو پہک کر اس پہ ذات کا دیدار پاک آنکھوں سے کرے گا تو ان آنکھوں پر اب پہرہ لگائے گا تو اللہ جنت میں تجھے اپنا دیدار کرائے گا اللہ اکبر ان کانوں سے اگر گانے سننا نہیں چھوڑے گا یہ لذت گناہ کی سننا نہیں چھوڑے گا پھر اللہ کیوں تجھے اللہ اکبر اپنے ذکر کی لذت سنوائے اگر اس زبان سے فضولیات چھوڑنے کو تیار نہیں تو پھر اللہ تجھے اپنے ذکر کی لذت کیوں عطا کرے اللہ اکبر اگر رات کی تاریخوں میں گناہوں سے باز نہیں آتا تو رب تجھے پھر رات کو رونے کی لذت سے آشنا کیوں کرے چھوڑ دے یہ کام اللہ پھر دیکھ تجھے ایسی لذتیں عطا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر وہ آنکھ جس آنکھ نے اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکا اللہ حد پر اللہ اس کو ایمان کی ایسی مٹھاس اسی وقت عطا کرے گا جس کو یہ دل میں محسوس کرے گا اسی وقت اس کو پتہ چلے گا کہ جیسے میں نے حرام سے نظر ہٹائی ہے دل میں ایمان کا سکون ملا ہے مجھے اطمینان ملا اسی وقت محسوس کرے گا اس اور اللہ اس کو جہنم کی آپ سے اس آنکھ کو بچائے گا تو اللہ سبحانہ صبح تو فرما رہے ہیں یا عبادی اے میرے گناہگار گار بندوں جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا لا من رحمت اللہ کتنے ہوں گے تیرے گناہ آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے ریت کے ذرات جتنے ہوں گے سمندر کی جھاگ جتنے ہوں گے اللہ اکبر آبشار کے کترات جتنے ہوں گے بارش کے قطرات جتنے ہوں گے ریت کے ذرات جتنے ہوں گے اللہ کی ران سے تو زیادہ نہیں تو معافی مانگ اللہ اکبر رب کے سامنے آ کر کر دے وہ دفعہ دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میں غلطی کر بیٹھا مان لے اپنی غلطی تسلیم کر لے رب خود کہہ رہا ہے میں مان جاؤں گا اللہ اکبر میں مان جاؤں گا دنیا میں کوئی اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں کہتا لیکن رب کہتا ہے میں مان جاؤں گا میں اس طرح مانوں گا تو اس طرح سے کر دے. اللہ اکبر وہ رب جو ستر ماہ سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنی سواری کو لے کر جنگل بے میں جا رہا تھا اللہ اکبر رزق کمانے کے لیے سفر کر رہا ہے راستے کے اندر اللہ اکبر کھانا ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا اب وہ تلاش میں ہے ادھر ادھر اب کوئی چیز نہیں ملی اللہ اکبر اپنا کھانے پینے کا سامان اللہ اکبر اور وہ جو سواری ہے اونٹ کے اس اونٹ کو درخت کے نیچے باندھ کر اللہ اکبر تھوڑی دیر سستانے کے لیے سو گیا نیند سے بیدار ہوا دیکھا سواری سامان سماج گیا تھا بڑا پریشان ہوا ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے سواری ملتی نہیں اب کیا کرتا ہے اللہ اکبر تھک ہار کے اسی درخت کے نیچے موت کے انتظار میں سو جاتا ہے ابھی موت آ جائے گی کیونکہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اللہ حکبت سواری بھی کچھ بھی نہیں ہے اب کیا کروں گا موت کے انتظار میں سو گیا جیسے نیند سے بیدار ہوا دیکھتا ہے سواری سامان سمیت موجود ہے کھانے پینے کا سامان بھی اس میں موجود ہے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہتا ہے اللہ تم میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں کہنا کیا تھا اے تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں خوشی کی وجہ سے کلمات کی ترتیب بھول گیا جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا جان بوجھ کے کہتا تو یہ کلمہ کفر ہوتا لیکن جان بوجھ کے نہیں خوشی کی وجہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا جتنی اس کو خوشی ہوئی ہے اس سے بھی پڑھ کر خوش ہوتا ہے لوگ اللہ حق ہم سے وہ ناراض ہو ہم آ کر منائے ہم کبھی نہیں کہیں گے آؤ مجھے آ کر مناؤ اچھا آ کر اس نے منایا تو زیادہ زیادہ کیا کریں گے چلو جی چار آدمی چل کر آئے یہ تم نے معذرت کر لی چلو ٹھیک ہے جی بات میں دل سے نکال دی لیکن دل میں رہ جاتی ہے جتنی نکالے رہ جاتی ہے آخر انسان ہے نا ہے تو یہ وہی نا اس کی وہ پہلی والی قدر میرے دل میں نہیں رہی پہلی والی عزت نہیں رہی بس اس نے ایک دفعہ لکیر لگا ہے نا دل کے اندر اچھا اللہ اکبر اس کو وہ دل میں رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس بات کو وہ بھولتا نہیں جن کی میں کبھی کبھار موقع ہے تو تانا دے بھی بیٹھتا ہے انسان ہونے کے ناطے سے ہاں ہاں تو بھیا جانتا ہوں اب بڑا متفقی پرہیز گار کیا تھی نے میرے ساتھ ایسا سرو سر کیا تھا نا مجھے تیرا وہ انداز ابھی تک نہیں بھولا میں کہ ربس الجلال اللہ حق پر ستر ماہوں سے پڑھ کر اپنی بندوں پر شفقت کرنے والا اتنا میں ہر بان وہ خود کہے کہ آؤ مجھے مناؤ اور پھر میں اس طرح مانوں گا اور مانوں گا اور اس انداز کے ساتھ مانوں گا کہ چالیس سال کی تیری نہ تیرے ایک لفظ کہنے پر معاف اور اس پر تانا بھی نہیں دوں گا اسی سال کی نمبر حرامیاں ایک لفظ کہنے پر اللہ مجھے معاف کر دے معاف اللہ اکبر ماں ناراض ہو گئی اللہ حکبر ماں ناراض ہو گئی بیٹا مناتا ہے ماں کو منانے کے لیے گیا دس منٹ بعد ماں مانتا تھا. چلو بیٹا ہے جی کوئی بات اچھا آئندہ نہ کرنا پھر ایک اور غلطی کی اس سے بڑھ کر غلطی کی اب ذرا 20 منٹ لگے اس نے زیادہ ٹائم لگایا مانتے مانتے چونکہ دکھ زیادہ پہنچایا تو نے اللہ اکبر پھر اس نے معاف کر دیا پھر ایک اور غلطی کی اللہ اکبر اب اس غلطی کے بعد حالت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غلطی کی اب اس غلطی اس سے بھی بڑی تھی نتیجہ کیا نکلا اب آدھا گھنٹہ لگاتی ہے مانتے مانتے اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر جھولیاں اٹھا کر بدوائیں دیتی اللہ اکبر ماں بدا دے رہی ہوتی ہے ماں بدا دے رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر لیکن رب الجلال ایک دفعہ غلطی کی اللہ معاف کر دے انسان ہوں آئندہ نہیں کروں گا پکا وعدہ اللہ اکبر رب اسی وقت دیر نہیں لگاتا اسی وقت یاری پکی ہو جاتی ہے اسی وقت معاف کر دیا اللہ اکبر پھر انسان ہے پھر غلطی ہو گئی اللہ جان بوجھ کے نہیں کی میں نے اللہ غلطی ہو گئی انسان معاف کر دے اللہ پھر معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ہزار بار توبہ شکستی اللہ اکبر ہزار بار اگر توبہ کر کے توڑی ہے آگے ہے نا معافی مانگی ہے شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہ کر انسان ہے غلطی ہو گئی مان لے اس کے سامنے اللہ اکبر ہو جا زیرو اس کے سامنے کس رب کے سامنے اس رب کے ظل کہ جو اللہ اکبر کبھی مال دے کر عزت دیتا ہے کبھی مال دے کر ذلیل کرتا ہے زلیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا کتناوں کو ماؤ دے کر زلیل کرتا ہے کئیوں کو عہدے دے کر عزت دیتا ہے کئیوں کو عہدے دے کر زلیل کرتا ہے اللہ اکبر کسی کو ڈگریاں دے کر عزت دیتا ہے کسی کو ڈگری دے کر زلیل کرتا ہے وہ اللہ جو اتنی طاقت والا ہے کہ وہ اللہ بغیر ماں باپ کے آدم و علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ اکبر جو یہ طاقت رکھتا ہے اللہ اکبر کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے اور موت بھی نہ آنے دے ہے طاقت اس کی کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے یونس علیہ السلام کو اور موت نہ آنے دے اللہ اکبر آگ کے اللہ اکبر آگ کے دہتے الاؤ پر بٹھا دے ابراہیم علیہ السلام کو اور جلنے نہ دے وہ اللہ تو وہ طاقت والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر پھاڑے اس میں سے اونٹنی نکل آئے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کون ہے جو پتھر سے اونٹنی کو نکالنے والا صالح علیہ السلام کی قوم کو نشانی دکھا دی اللہ اکبر وہ اللہ تو اسنی طاقت والا کہ وہ رب ربضلال سمندر کو پھاڑا بیس لاکھ بنی اسرائیل سمندر کا پانی ادھر کا ادھر روک دیا ادھر کا ادھر روک دیا درمیان میں ہوا چلا کر اس کو کراس کر دیا اللہ اکبر بنی اسرائیل کو پانی تک نہ لگنے دیا اور فرون آیا اللہ اکبر اسی پانی میں اس کو ڈبو کر اللہ اکبر ایک بندہ اس کا نہ بچنے دیا ساری فوج کو ڈبو کیا اللہ اکبر لاٹھی پھینکی اور سانپ بنا دے سانپ کو پکڑا دوبارہ لاٹھی بن جائے وہ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ بغیر کمانے کے اللہ اکبر منو و سلوا چالیس سال تک بنی اسرائیل بیس لاکھ افراد پر نادل کر دے اللہ اکبر اور پانی مانگا پتھر پر مارے آساد کوئی بورنگ نہیں کرنی پڑے گی کوئی اللہ بجلی کا کنیکشن نہیں چاہیے کوئی نل کا وغیرہ نہیں لگوایا مارو پتھر کے اوپر اصا اپنا اللہ اکبر اور رب اتنی طاقت والا کہ اس میں سے بارہ چشمے پیدا کر دے چالیس سال تک پانی ملتا رہے پانی ختم نہ ہو اس میں سے اللہ اکبر وہ اللہ اتنی طاقت والا اللہ اکبر زمین کو پھاڑا اور نن نے اسماعیل السلام کے لیے زم زم کا کنواں جاری کر دیا اور اسی زمین کو پھاڑا اور کارون کو خزانوں سمے دھسا دیا اسماعیل السلام کے لیے زندگی کا سامان تیار کر دیا اور قارون کے لیے وہی زمین پھاڑ کر موت کا سامان تیار کر دیا اس اللہ سے نہ ٹکرائیں اس اللہ کے آگے زیرو ہو جائیں اس کے سامنے نہ اکڑے اللہ اکبر وہ تو ستر ماؤں سے بڑھ کر معاف کرنے والا ستر ماؤں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا ماں بھی شفقت کرتی ہے لیکن اس رب کی شفقت اس سے آلہ اللہ اکبر وہ ہمیں بوکھ عطا کرتا ہے پیاس عطا کرتا ہے بھئی بھلا یہ بھی کو نیمتے ہیں بھئی ہاں ہاں نیمتے ہیں اگر بھوک نہ لگے ہمارے جسم کو کیا پتا اللہ اکبر ہمیں کیا پتا کہ ہمارے جسم میں خوراک کی کمی ہو گئی ہے اللہ اکبر دیکھیں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں گاڑیوں کے اندر اللہ اکبر یہ میٹر بتا رہا ہے تیل اتنا ہے مبلال اتنا ہے ہوا اتنی ہے اللہ اکبر انجن اتنا ٹھنڈا اور اتنا گرم ہے سوئی بتا رہی ہے یہاں تو کوئی سوئی نہیں لگی ہوئی اللہ اکبر اگر رب بھوک نہ لگواتا کون ہے جس نے احساس دلا دیا اب تجھے بھوک لگ گئی ہے پورے جسم کے اندر اللہ اکبر سینٹرل ہیڈ کمان اللہ اکبر دماغ تک آڈر جاتا ہے ساری یہاں پر خوراک کی کمی ہو گئی ہے آپ جلدی سے سپلائی بھجوائے دماغ کہتا ہے دل کو جل چل اب دیکھ ادھر ادھر کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آ رہی ہے اللہ اکبر کوئی بھوک پیاس کا بندوبست کر اندر کمی ہو گئی ہے جسم اندر سے بول رہی ہے کون مہربانی کر رہا ہے انسان پر اللہ مہربانی کر رہا ہے اللہ اکبر بھوک لگتی ہے تو یہ کھاتا ہے بھوک نہ لگتی اس کو موت آ جاتی ہے اللہ اکبر پیاس لگی اللہ اکبر پانی کی طلب ہو گئی اب یہ پانی مانگتا ہے اندر سے ہی اللہ رب ربزت نے احسان کر دیا اور اس کو احساس پیدا ہو گیا یہ احساس کون جگانے والا ہے احساس کون دینے والا ہے کس نے بتایا کہ اب یہ جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے اگر پیاس کا احساس نہ ہوتا گردے فیل ہو جاتے مسانے ختم ہو جاتا پانی کی کمی سے انسان مر جاتا نعمت کے انسان ہلا کٹ رہ جندی میں نے جو صلاحیت طاقتیں دی ہیں ان طاقتوں کو استعمال کر اور ہلا رس سے اللہ اکبر یہ پانی استعمال کر یہ خوراک استعمال کر اللہ اکبر پھر نیند نعمت ہے اس رب نے نیند نعمت عطا کر دی اللہ یہ بھی کیسے نعمت ہے دس ارب سیل انسان کے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں اور دس ہزار سیل سوئی کی ایک نوٹ پر آتے ہیں اتنا بری ایک سیل ہے اللہ اکبر یہ خلیات یہ سیل جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر دس ارب سیل کام کر رہے ہیں کام کر کر کے یہ تھک جاتے ہیں ختم ہو گئے ہر سیکنڈ میں خون کے اندر دس لاکھ سرخ ذرات پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرے ایک مر رہے ہیں دوسرے پیدا ہو رہے ہیں ہر سیکنڈ میں دس لاکھ اللہ اکبر اب وہ کیا کرتا ہے ربز الجلال مہربانی کرتا ہے انسان تھک گیا جس اکٹھے جواب دے رہے ہیں جسم جواب دے رہے ہیں ہڈیاں تھک گئی ہیں جب یہ تھک گیا اللہ یہ تو لگا ہے نہیں جی میں نے تو کڑک چائے پی کر یہ ابھی تو میں نے اور ڈرائیو کرنی ہے میں ابھی سونے کا ارادہ نہیں ہے بھائی تو سو جا نیند تیرے لیے نعمت ہے تاکہ تھکن تیری دور ہو جائے جس نیند کرے گا تو کیا ہوگا جسم کے اندر وہ جو سیلف تیرے ڈیمج ہو چکے ہیں ورکشاپیں ہیں اندر انجینئر پوری کور تیار ہے اندر وہ سارے تیرے نئے خلیات تیار کر کے جب تو کھڑا ہوگا یہ ساری ایسے جیسے گاڑی ورکشاپ سے ٹوننگ ہو کر ہے ایسی تیری کیفیت ہو جائے گی لیکن انسان کہتا ہے نہیں کڑک چاہے پیو اور جاگوں گا اللہ رب ربزت پھر میں مہربانی کرتا ہے میرے بندے کو نیند چاہیے پلکیں اس کی جگا دیتا ہے یہ پلکوں کو کون آرڈر کرتا ہے انسان کو سونے کو تیار ہی نہیں ہے یہ تو کام کرنے کی پوزیشن موڈ کے اندر ہے لیکن اللہ اس کی پلکوں کو جھکا دیتا ہے پھر یہ کوشش کرتا ہے چھینٹا مارو جی اللہ اکبر میں بھی نہیں سونا چاہتا رب پھر دماغ پر ہنودگی کا پردہ تاریخ کر دیتا ہے جھٹکا لگتا ہے جتنے بڑے سے بڑے اب اپنے آپ کو ماننے والے کہ ہم نیند کے بڑے جناب اللہ اکبر توڑ رکھنے والے ہیں ہم نیند سے مات کھانے والے نہیں شکست کھانے والے نہیں رات ایک بجے کے بعد جھٹکا ضرور لگتا ہے دماغ یہ نیند بھی نعمت ہے تاکہ میرا بندہ سو جائے آسام میں تھکن دور ہو جائے گی ورنہ چڑچڑاپن ٹینشن ڈپریشن اللہ اکبر یہ نیند بھی نعمت رونا نعمت عطا کر دی بچہ اگر نہ روتا ماں کو کیا پتا دودھ چاہیے کہ نہیں ماں کو کیا پتا اس کو درد ہے کہ نہیں یہ درد بھی ایک نعمت ہے اس درد سے اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں کتنی مشینریاں ہیں ہماری وہ مشینریاں دنیا کے اندر کوئی مشینری یہ نہیں بتائے گی میرے یہاں پر ڈیفیکٹ مکینک بلاؤ وہ چیک کرے گا ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کہے گا یہ ٹیسٹ کرو یہ ٹیسٹ کرو یہ سارے پیتھولوجی لبارٹری کے جتنے ٹیسٹ ہیں یہ سارے ٹیسٹ کرو پھر ہم دیکھیں گے اس کو کیا تکلیف ہے پھر مرض کی تشویش کریں گے کوئی مشینری اپنا نقص نہیں بتائے گی مکینک آئے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر جا کر پہنچے گا یہاں یہ نقص پکڑا گیا جی کسی سے پکڑا گیا کسی سے نہ پکڑا گیا اللہ حبت نے ایسی مہربانی کر دی انسان کو جہاں تکلیف ہو اسی جگہ پر درد وہی اگلی رکھے گا بھائی یہاں درد ہے نقص فوراً بتا دیتا ہے اتنا مہربان رب ایک ایک بندے پر نظر رکھے ہوئے بتانا کیوں مقصد بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک ایک بندے پر نظر رکھے ہوئے ایک ایک آدمی کی تکلیف تک سے وہ واقف ہے کہ اس کو اب یہاں پر تکلیف درد ہوگا تو یہ دوائی لے گا اچھا اللہ اکبر انفیکشن ہو گئی ہے یہاں پر یہ سوزش آ گئی یہ جگہ سوج گئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں اس نے تو اندر جھان کر دیکھا ہی نہیں لیکن یہ سو دن بتا رہی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ چیک کراؤ رب مہربانی کرتا ہے اللہ اکبر کہ یہ ہے جگہ جہاں پر نقش ہے اس نقش کو جا کر چیک کرواؤ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ رب اتنا مہربان کہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی وہاں پر کنیکشن جوڑ دیا دونوں کا اس کے اوپر ایک ڈھکن لگا دیا ایک وال لگا دیا ہر لکما نیچے لے جاتے ہوئے ہر گھونڈ پانی کا نیچے اتارتے ہوئے اوپر وہ ڈھکن آ جاتا ہے اور خوراک میدے میں گزر کر آسانی سے چلی جاتی ہے اگر ہم باتیں کرتے ہوئے کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں اس وقت چونکہ پھر باتوں کا تعلق ہوا سے ہے وہ سانس وں سے نکلے گی تو آواز باہر رہے گی ادھر کھا رہے ہیں ادھر بول رہے ہیں نتیجہ کبھی ایک آدھ ذرا خوراک کا اگر وہ ڈھکن کو کراس کر کے سانس والی نالی میں چلا جائے ہمیں ووتا آ جاتا حلق میں لکما پھنس گیا جی اللہ اکبر یہ تو الگتا ہے ابھی موت آ گئی اللہ اکبر میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لکمے پر اللہ مہربانی کر کے آرام سے وہ لکما گزار کر اس ڈھکن سے اللہ اس وار سے گزار کر میدے میں پہنچاتا ہے ہر گھونڈ پر اللہ اس گھونڈ پانی کا قطرہ جو ہے اس قطرے کو اس ڈھکن سے صحیح سالم گزار کر میدے تک پہنچاتا ہے اگر اس میں ایک لمحے کی غفلت ہو جائے انسان کی موت واقع ہو جائے وہ اللہ جو ہر لمحے ہمارے ایک ایک قطرے پر قدرت رکھتا ہے پانی کے ایک ایک گھونٹ پر قدرت رکھتا ہے پانی روٹی کے ایک لکنے پر قدرت رکھتا ہے اس رب کے ساتھ بگاڑ کر انسان کیا کر لے گا صرف یہ سوچ لے جی کر دکھا سکتا ہے اللہ اکبر اتنا میں حربان وہ رب اللہ اکبر وہ رب زلجلال سے بغاوت کرتا ہے جس طرح ماں سے بچہ بغاوت کرتا ہے ماں سے کہا امی یہ چیز پکا دو اب وہ بالفنفل مار وہ چیز موجود نہیں ہے بچہ بڑا بگڑ گیا برتن پر کھاتا ہے دروازے توڑتا ہے چیزیں پھینکتا ہے گالیاں دیتا ہے بڑ بڑا ماں نے بڑا, اچھا چل آ, اس کے بگڑنے کو دیکھ کر چل آ جائے, میں تیری یہ بات مان لیتی ہوں چل آ جائے دے تو اب وہ بگڑ گیا ہتھی سے اکڑ گیا گھر سے باہر نکل گیا ماں بھاگی پیچھے بچوں کو دوڑاتی ہے دیکھنا ذرا بلانا میرے بچے کو کہیں سڑک میں کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جائے کسی خردار کے ہتھے نہ چڑھ جائے کہیں اخواہ برائے توان والے کے ہتھے نہ چڑھ جائے کہیں بے نقصان نہ کر بیٹھے اللہ اکبر لے, وہ سارے گئے ان ہاتھوں سے گیا مرضی کرتا ہے اپنی اللہ اکبر ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر گیا اللہ اکبر ماں اپنے بچے کے انتظار میں رات کو دروازہ بند نہیں کرتی کھانا سنبھال کے رکھ کے بیٹھی ہے ہر آہٹ پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ میرا بچہ تو نہیں آیا جو گا, گاڑی گزری میرا بیٹا تو نہیں آیا ہا کا کھڑکا ہوا میرا بیٹا تو نہیں آیا رات کو کنڈی کھولی رکھتی ہے دروازہ بند نہیں کرتی نیند اڑ گئی ہے کھانا سنبھال کے رکھا ہے خود کھایا نہیں پتا نہیں میرے لال نے کھائے کہ نہیں کھایا اس کے لیے چیزیں چھپا کر رکھی ہے رات کو جاگ ہے بچہ دن پورا اللہ اکبر ادھر دھکے کھا کے شام کو جب بازار دوست بھی چلے گئے پارک بھی خالی ہو گئے سین میں بھی خالی ہو گئے اب جب یہ آیا ہے چپکے سے قدم رکھا گھر میں اللہ اکبر دروازہ کھلا ہوا ہے ماں دیکھتی ہے اللہ اکبر کے بچہ دبے کو اندر آ رہا ہے ماں بہ پھیلا دیتی ہے اے میرے بیٹے آ جا میرے لال آ جا میرے لخت جگر اللہ اکبر تو, تو جب سے گیا ہے اس وقت سے میں تیری آمد کی انتظار میں میں से اس سے دیکھتے لیے کھانا بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے میں نے کنڈی بھی نہیں لگائی اللہ اکبر بھائی ہو جس طرح اس ماں کو بچہ ملا ہے اور یہ خوش ہوئی ہے ہو سکتا کسی کا بچہ دس سال کے بعد ملے اگواہ ہو گیا کسی کو چالیس سال بعد ملے کسی کو پچاس سال بعد ملے یہ خوش ہو کر محلے میں مٹھائی بانٹ رہی ہے میرا بیٹا مجھے مل گیا مجھے بڑی خوشی ہے اسی طرح رب کا بندہ جب رب کی نا فرمانی کرتا ہے رب کی بغاوت کرتا ہے رب فرماتا ہے میرا, نہیں میں ہوں میں اپنی مرضی کروں گا عورت کہتی ہے اپنی مرضی مرد کہتا ہے اپنی مرضی نوجوان کہتا ہے اپنی مرضی بوڑھا کہتا ہے اپنی مرضی رب اپنی مرضی کرتے ہیں رب سمجھاتا دیکھو یہ شیطان یہ تمہیں خراب کرے گا یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا اس کی نہ مانو لیکن انسان جب نہیں مانتا شیطان نے دھکے دلوائے اللہ خوب رولایا اطمینان نہیں ملا بغاوتیں رب کی کر کر کے تھک گیا رب کے پاس جب آتا ہے یا عبادی اللہ اشرف والا انف رب فرماتا آ جا میرے بندے آ جا آ جا میں مان جاؤں گا آ مجھے منالے آ کر میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کیا لا تقنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ضرور جمیا اللہ سارے گناہ تیرے معاف کر دے گا کیونکہ انفر رہی وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جب یہ بندہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے رب جس کی اونٹنی اور اللہ اکبر کھانے پینے کا سامان گم ہوا گم شدہ مل گیا اور اس نے کلمہ کفر تک والے الفاظ کہے جان بوجھ کر نہیں لا شعوری طور پر جتنی اس کو خوشی رب کا بندہ جب رب کے پاس پلٹتا ہے رب فرماتا ہے میں تو چالیس سال سے تیری توبہ کے انتظار میں ہوں میں تو پچاس سال سے تیری اللہ پر معافی مانگنے کے انتظار میں ہوں جس طرح ماں بیٹھی تھی انتظار میں کہ آ میرے لال رب کہتا ہیں میں بھی تیری جنت سجا کر بیٹھا ہوں تو آ اللہ اکبر آ میرے بندے اللہ اکبر میں تو پچاس سال سے تیری توبہ کا انتظار کر رہا تھا جس طرح ماں محلے میں خوشی مناتی ہے اللہ اکبر اس طرح ربص الجلال بھی ملا میں فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں اے میرے بندوں اللہ اکبر آج کرز کے اوپر پاکستان میں ملتان کے اندر گولبر کالونی میں اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد الفرقان کے اندر کچھ میرے بندے بیٹھے ہیں کچھ میری بندیاں بیٹھی ہیں اللہ اکبر انہوں نے بڑے گناہ کیے بڑی سیاحتیں کی بڑے اپنے اوپر ظلم کیے اتنے کیے گنا ان کے بڑھ گئے اللہ اکبر انہوں نے دل دل میں معافی مانگ لی ہے دل میں نام نہیں بتایا انہوں نے کسی کو اللہ کسی کو پتا نہیں کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا پچھلے ہفتے جو کچھ ہم نے کیا اگر اللہ ہمیں وہ سارا کچھ ہمارا بایوڈیٹا سب کے سامنے دکھا دے اللہ کی کسم ہم ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکیں لیکن رب نے پردہ رکھ دیا رب فرماتا ہے دیکھو انہوں نے توبہ کی اللہ اکبر وہ میری بندی نے توبہ کی میرے بندے نے توبہ کی آئندہ کے لیے میرے سامنے زیرو ہو گئے اللہ اکبر تو تم گواہ ہو جاؤ میں ان کی توبہ کے انتظار میں تھا یہ آ گئے میں ان سے راضی ہو گیا میں نے ان کے گناہ بخش دیے اللہ اکبر اللہ اتنی جلدی اتنی جلدی معاف کر دیا رب فرماتا ہے ہاں اللہ اکبر میں کوئی احسان تھوڑی جتلاتا ہوں اللہ اکبر میرا بندہ آئے مانگے اللہ اکبر میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں یا آئیے ہم نفس المطمئنہ اے اطمینان والے نفس دنیا میں اطمینان نہیں ملا نا اب میرے سامنے زیرو ہو گیا اب اطمینان مل گیا تجھے اب جب اطمینان ملا ہے تو نے شرک چھوڑ دیا میرے نبی کی سنت پر عمل کیا اخلاق کے ساتھ عمل کیا اب جب زیرو ہو گیا ہے تو آپ رب فرماتا دیکھ تیری موت بھی آسان تیری قبر بھی آسان تیری قیامت بھی آسان اشر کا میدان بھی آسان جنت بھی تیرے لیے آسان رض اللہ حکر قیامت والے دن کا حساب کتاب بھی تیرے لیے آسان اللہ وہ کیسے رب فرماتا ہے اسی وقت سے یا ربی کے رازیت مرضی اللہ اکبر جیسے ہی موت کا وقت آیا فرشتے کہیں گے اے نفس مطمئنہ اے اطمینان والے نفس جو رب کے سامنے زیرو ہو گیا تھا جو معافی مان چکا تھا شیر کو چھوڑ چکا تھا بدت چھوڑ چکا تھا عمر تیرے اخلاص والے تھے ریاکاری ختم ہو چکی تھی رب سے بنا چکا تھا تو اپنی اللہ رب سے بگاڑ ختم کر چکا تھا اب اے اطمینان رب کی طرف اللہ اکبر آ جا آ میرے بندے یا عبادی یا میرے بندے تو میرے ہی ہے نا اطمینان والا نفس ہے آ جا میرے بندے آ گیا اللہ کیا کروں ارج الا ربی کی رازیا تب رب فرماتا ہے اب سے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی تیری میری ناراضگی ختم تیری میں کٹی ختم اللہ پہلے کٹی تھی نا تو نے جب توبہ کر لی اطمینان والا ہو گیا اب راضی اتب میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی اللہ اکبر جب راضی ہو گئے اب کیا کروں رب فرماتا فدخلی فی عبادی اس کو میرے بندوں میں داخل کر دو یہ ہے میرا بندہ خاص اب یہ میرا مقرب بندہ ہے اللہ اکبر فد فی عبادی فد خلی جنتی اللہ اکبر اس کو میری جنت میں داخل کر دو کس جنت میں جو جنت میں نے اس کے لیے تیار کر رکھی اللہ اکبر میرے فرشتوں اللہ اکبر اس کو اب اس کی روح نکالنی ہے تو احترام کے ساتھ اللہ اکبر ادب احترام کے ساتھ پروٹوکول دیتے ہوئے کیوں اللہ اکبر یہ میرا بندہ بڑا تھک ہار کے آیا ہے اللہ اکبر دنیا میں اس نے میری خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں بڑے ظلم سہے اس کو کڑاؤ میں ڈالا گیا کنگھی سے اس کے جسم چیر دیے گئے اس کو جلا دیا گیا اس کو کاٹ دیا گیا برادری ناراض کر بیٹھا یہ اللہ پرشیدار ناراض ہو گئے نوکری چھوٹ گئی چھوکری چھوٹ گئی اللہ عد چھوٹ گئے سب کچھ اس نے بر... بر... برداشت کیا اس نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا لیکن اس نے ایمان کو نہیں جانے دیا میرے ساتھ وفادار رہا ہے میرے ساتھ شرک نہیں کیا اس نے پرواہ نہیں کی دنیا کی لیکن اب اب اب اس کا کام ختم اب ہمارا کام شروع ہے اب اس کے امتحان ختم اب اس کا انعام شروع ہوگا امتحان ختم انعام شروع امتحان ختم, ختم انعام شروع وہ کیا فرشتو خبردار اس کی روح اب آرام سے نکالنا خبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ قیامت تک جنت کی ہوایں اس کو آتی رہے اس کو دلہم کی طرح سلا دو یہاں پر صبح شام جنت میں اس کو ٹھکانا دکھا دو اللہ اکبر اب آئے گا جب قیامت والا دن قیامت والا دن حشر کا میدان رب جمال جسموں میں روح ڈال کر رب حشر کے میدان میں اس کو لائے گا اور رب کیا فرمائے گا فرشتو اللہ اکبر اب اس کے لیے گارڈ آف آنر پیش کرو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آئے گا کہاں جنت کے دروازے کے پاس اس وقت فرشتے اس کو اللہ اکبر کیا کہیں گے اللہ اکبر اس کو کہیں گے کہ آؤ اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اللہ اکبر اب اس جنت کے اندر جب داخل ہوئے ہیں جنت کے اندر نیمتے ہی نیمتے سجا دی گئی جنت کے لیے مزے ہی مزے اللہ اکبر وہاں پر حور و قصور ہیں جنتی ہی عورتیں ہیں اللہ اوپر دیکھتا ہے تو پھلوں سے لدی ہوئی ڈالیاں ہیں اللہ اکبر گھنی جنت ہے اللہ اکبر حور و قصور ہیں اور شرابا چار قسم کی نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی نہر شراب کی نہر وہ شراب کے دنیا میں اللہ اکبر دنیا کی شراب نہیں شرابن تو ہو اللہ اکبر جس میں نہ نشہ ہے نہ سر درد ہے نہ چکر آئے نہ انسان آؤٹ ہو جائے نشے میں وہ ایسی وہ ہے جنت کی دنیا کی ہے ہی نہیں اس کے بعد وہاں پر آپ سارے ہیں اللہ پر پھل ہے پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں کسم قسم کی نیمتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی دن دل میں ویم و مان گزرا ہے یہ لے یہ جنت اس جنت کا آج تیرو ہے اس جنت کے اندر دنیا میں زیرو ہوا میرے سامنے جنت میں میں نے ہیرو بنا دے تجھے اس جنت کے اندر آج تیری یہاں پر مملکت ہے نہ و ملکن کبیرہ بہت بڑی بادشاہی اللہ پر جنت کے اندر جہاں دیکھے گا تجھے نیمتے ہی نیمتے گی اور تیرا کام اب ختم اب تیرا انعام شروع کیوں تو نے دنیا کے اندر میری خاطر اللہ اکبر میری خاطر سب کچھ برداشت کیا آج جنت کے اندر اللہ اکبر رب تیرے اوپر انعامات کی انتہا کر رہا ہے اس وقت پھر جب سب کے سب ادھر سے سلام کی آوازیں ادھر سے سلام کی سلام ہر طرف سے سلام تو اس وقت پھر رب ذر دربار لگائیں گے رب ذر اللہ اکبر وہ جو پوری کام کے حسن کا خالق ہے وہ جب خالق اپنا چہرے کا دیدار کرائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جنتی کو سب سے اعلی نعمت اللہ کا دیدار عطا ہوگا اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے جو حسن کا خالق ہے وہ کتنا حسین ہوگا جو دنیا کے حسن کا خالق ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا جس کی جنت اتنی خوبصورت جس کی دنیا اتنی خوبصورت جس کی وادیں اتنی خوبصورت جس نے چشمے اتنے خوبصورت جس نے آبشارے اتنی خوبصورت جس نے سبزے اتنے خوبصورت فلک بوس چوٹیاں اتنی خوبصورت یہ جھرنے اتنے خوبصورت یہ سمندر اتنے خوبصورت یہ فلک بوس اللہ اکبر آسمان ستاروں سے اللہ حکبر مزین اتنا خوبصورت جس نے کانات اتنی خوبصورت بنائی وہ جو حسن کا خالق ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا رب فرمائے گا رضوان اللہ اکبر آج میرے بندے اللہ اکبر آج اس جنت کے اندر تجھے سب سے بڑی چیز دیتا ہوں کہ میں آج کے بعد تجھ سے راضی تیری میری اب ناراضگی نہیں ہوگی آج کے بعد دوستی پکی ہوگی ہم لگے ہیں دنیا کے اندر ابھی ہم یہ دعا کرتے ہیں رب سے پوری نہیں ہوتی یہ دعا کرتے پوری نہیں ہوتی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں دکان پر بیٹھے ہیں صبح صبح سکے رکھ لیے اپنے پاس ایک فقیر آیا اس نے صدا دی ملازم کو کہہ دیا اوپر نہ چڑھنے دے جیسے آواز لگا آواز لگان لگا سے پہلے اس کو سکہ دے کر تھما بھیجو اس کو اس کی میں آواز نہیں سننا چاہتا اللہ حکمر یہ آیا فوراً اوپر نہ چڑھنے دو دکان کے اس کو دو اور بھیجو جلدی جلدی بھیجو اور یہ ایک آیا یہ تو اتنے عرصے بعد آیا ہے اللہ اکبر یہ تو اپنا ہے نا یہ تو اپنا ہے یہ اتنے عرصے بعد آیا باقی گاتوں کو دے رہے ہیں لیکن اس کو جی آپ ذرا بیٹھیں تو صحیح او جی مجھے جلدی ہے نہیں بیٹھیں تھوڑا پانی پیے تھوڑا ذرا ہَا لگائیں تھوڑا بیٹھیں تو صحیح اللہ اکبر میں آپ کی سیوا کرتا ہوں خدمت کرتا ہوں اس کو بٹھاتا ہے وہ جلدی کا کہتا ہے لیکن یہ کیا کہتے نہیں اتنے عرصے بعد ملے یہ بات بتائیں کہ کیا یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے باقی گاہوں کو فارغ کر رہا ہے فقیروں کو فارغ کر رہا ہے اس کو بٹھا لیا کیوں بٹھایا کیا ظالم ہے سمجھ لیں سمجھ لیں اس نقطے کو سمجھ لیں اللہ اکبر کئی تو وہ ہے جو رات کے پاس مانگنے جاتے نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اور بہت جگہوں سے مل جاتا ہے اللہ اکبر وہ تو آپ کے پاس آتے نہیں ان کی تو بات ہی چھوڑے اللہ اکبر وہ تو ایسے ہیں فقیر ہے آپ کہتے ہیں یہ ادھر سے مانگتا ہے نا چل ملازم کو کہتے ہیں دے اس کو سکا یہ مجھ سے نہیں مانگتا لیکن اس کی میں نہیں سن دے دے اس کو جلدی دے دو اس کو اللہ اکبر بیمار ہے دو بے روزگار ہے رسک دو عزت نہیں دے دو عزت لیکن آواز نہیں سننا چاہتا چونکہ میرا ہے جو نہیں اور یہ گاہک ہے یہ پراپر طریقے سے آیا ہے اللہ اکبر اس کو ہاں تھوڑا اس کو عزت احترام دے کر اس کو مال دے دو دے دو لیکن یہ جو آیا ہے اللہ اکبر یہ تو میرا بندہ ہے نا اللہ اکبر یہ تو میرا دوست ہے یہ تو میرا محبوب ہے یہ تو اتنے عرصے بعد آیا ہے اللہ اکبر یہ مانگ رہا ہے اللہ رو رو کے مانگ رہا ہے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے رب فرماتا ہے ارے ابھی تو تو آیا ہے میرے پاس کتنے عرصے بعد توجت پڑھنے کھڑا ہوا ہے دیکھ دیکھنے کتنے عرصے بعد تیرے سجدوں میں آنسو آئے ہیں تو ابھی تو آیا ہے تھوڑا رو تو لے اللہ اکبر مجھے تیرا رونا اچھا لگتا ہے تیرے ایک ایک آنسو پر بے فکر رہے کئی کئی گناہ تیرے معاف کر دوں گا تو آپ جی کر اللہ اکبر ہم کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جی قبول نہیں ہوتی دعا کرتے ہیں جی قبول نہیں ہوتی اللہ اکبر رو فرماتا ابھی تو آئے میرے پاس میں نے تیری قبول کر لی پھر تو کہاں آئے گا میرے پاس اس لیے تھوڑا کر تو صحیح اللہ اکبر تھوڑا اور انعام تجھے اتنے دوں گا اتنے دوں گا وہ جو ایک سکہ جس کو ملا اس سے زیادہ دوں گا جو گاہ جس کو دیا اس سے زیادہ دوں گا کیونکہ اپنا ہے نا اللہ اکبر لیکن دل تھوڑا نہ کر آیا ہے نا تھوڑی دیر بیٹھ تو صحیح تھوڑی گفتگو ہو جائے تھوڑا حال حویلہ ہو جائے اللہ اکبر تو رب کے سامنے مانگیں ہر دعا ضائع نہیں جاتی یاد رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی دیر ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے اللہ اکبر اس میں بھی ہمارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اور اگر جلدی پوری ہو جائے الحمدللہ جلدی پوری ہو جائے الحمدللہ دیر لگ گئی اس کی حکمت ہے اس کا گلہ نہ کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے سامنے ساری زندگی زیرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت میں ہم اس کے اللہ اکبر جنت کے اندر ہیرو بنے واشدا الحمد للہ حرکلہ